پھر اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے سے تک اختیار کرو وہ اور جس طرح میں اللہ کی توحید بیان کروں میری بات مانو یگ لکم منظور ہوگے کم معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے وہ علاج مسمہ اور پیچھے ہٹا کے رکھے گا تم کو گناہوں سے ایک مدت مقرر تک پیچھے ہٹا یہ نہیں کہ تیل دے گا تم پیچھے ہٹا کے رکھے گناہ جو ہے زنا ہے چوری ہے جاری ہے شیر ہے بدت ہے کوف ہے یہ گناہوں کے کتے ہیں نا ان کتوں سے تمہیں ڈرا کے رکھے. پیچھے ہٹا کے رکھے گا جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے نزدیک یہ گناہ نہیں آئے خیر کم ملا اجل مسمہ تاکہ اجل و مدت اللہ کی جس وقت آ نہ کل موخر کیا جائے گا تم کاش کے تم جانتے ہو حضرت ہوسلام نے کہا رب ان دعوتوں قومی میلن و رہا اے رب میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی مگر جتنی مرتبہ میں نے دعوت دی ہے نہیں پڑھایا ان کو میری دعوت نے مگر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اب وہ میں ڈری رکھے وہ اتنی کلو دعوت ہوں اور جب میں جتنی مرتبہ بھی کلوا جتنی مرتبہ بھی دعوت دی ہے ان کو تاکہ تو معاف کر دے ان کے گنا انڈا مرادوں نے کیا کیا ہے بنا لیا اپنی انگلوں کو اپنے کانوں میں وزتغ اور انہوں نے ٹانپ لیے اپنے منہ پہ کپڑے اپنے سرو پورے اکڑ کے ڈٹ کے رہے وسط پورے انکار پر قبر باندھ لی انہوں نے دعوت دیلان کر دیا وسر تو لم مسرارن پھر آہستہ آہستہ ان کے ڈیروں پہ جا کے ان کو آہستہ آز بھی کیا اور میں نے آخر میں یہ کہا اس او میاں ساڑھے نو سو سال کے گناہ اگر معاف کروانے ہیں تو استغفروا ربکم اللہ کو صرف یہ کہہ دو کہ رب ایگ فر اغفر فرو کا نا غفارا وہ تو حد درج کا مہمان ہے یو صرف تو توبہ منظور کرے گا اور بسائے گا آسمان کی بارش علیکم مدرا رن دھواں بارش تمہیں مال بھی زیادہ دے گا اور تمہیں لڑکے اولاد بھی تمہاری زیادہ امداد کرے گا جنَّاتٍ اور بنائے گا تمہارے لیے باغات بھی اور بنائے گا تمہارے لیے نہر بھی مالا کیا ہو گیا تم کو ہے قوم کہ تم نئی امید رکھتے صرف اللہ کی عظمت کی وقت خلا کا حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو مختلف ڈھنگ کے ساتھ المترو کئی فخلا اللہ کیا نہیں دیکھا تم نے اور خلق اللہ کس طرح بنایا ہے اللہ نے سات آسمانوں کو سماوت بتا اور بنا دیا ہے چاند کو ان کے نیچے ہی ہنا ان کے نیچے نورن چمکنے والا وجال شمس سر आजा اور چلا دیا ہے سورج کو اللہ کریم نے ایک چراغ جو گرمی گرمائش دیتا ہے واللہ امبتکم من الارض اللہ ہی نے اگایا ہے فروم تو زمین سے نباتن اگا دینا خاص طور پہ تم میں تو نکالے گا تم کو تمہارے لیے زمین کو بچھا لے تسلکو من آسو بلندا جا تاکہ چلو تم اس زمین سے رستے کھلے کھلے لے کر چلو کالنگ گئے اور کہا نو السلام نے اے میرے رب ان سونی تاکی وہ کہا انہوں نے میری نا کی ہے وتا ان کے پیچھے لگ گئے ہیں جو نہیں بڑھاتے ان کے مال کو اور ولد کو صرف خسارہ ہی خسارہ دیتے ہیں لوٹ کر کھانے والے ہیں وہ مکرو مکرن کو پہارا بڑی بڑی تدبیر انہوں نے کی ہیں زبردست مکر چال چلے ہیں وکالہ لہٰذا کم میں نے جب ساری تبلیغ کی میری تبلیغ کا جواب وہ دے رہے تھے کہ چھوڑو چھوڑو نو کو چھوڑ دو لا لاتر نہ چھوڑنا قطن اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑنا خاص کر کے حضرت ود کو حضرت سواح کو حضرت یہوب کو حضرت یہوس کو حضرت یہوب کو, کو, کو اور نصر کو یہ پانچ تن جو ہیں ان کو نہ چھوڑتا نو کو چھوڑ دینا وقد ادلو کثیرہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے ولا تدی الظالمین الا زلالہ نہ بڑھا ظالموں کو اللہ اور انہوں زیادہ گمراہ کر نمہ خطیعات ہم مغرقو چنانچہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بد چلنے کی وجہ سے غرق کر دیئے گئے پانی میں اور پھر طور پر داخل کر دیے گئے نار جہنم میں <تصفح> ان کو ظاہری طور پہ غرق کو گئے حقیقت میں وہ, وہ نار جہنم کی بن گئی ان کے لیے دریا کا پانی فلم من دون اللہ انسارا پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دادی میں نول اسلام کہتے ہیں اے میرے اللہ اللہ صدر میں اتنا اللہ ہوں ربر الارض من القاف اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ تباہ برباد کر دے کیوں اگر تو ان کو چھوڑ دے گا گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو جو پہلے ایماندار ہیں وہ بھی خطرہ نہ ہو جائیں ولا اللہ اب تو ان کی حالت یہ ہے کہ نہیں جنیں گے یہ نہیں جنیں گے مگر زانی اور بدماش ذدی کا رب ربرلی والے والے دہیا اے رب میرے بخش مجھے میرے والدین کو بھی اور اس بندے کو بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کے بھیارا ظالموں کو ہلاک کر اور اس سے زیادہ کیا یہ دو کہتے ہیں کہ مد پیغمبر تھا باقی اس کے بیٹے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ اسماؤ رجالن سال من قوم نو نور اسلام کی قوم کے برادری کے یہ پانچ جو ہیں صالحین ہین بزرگ تھے سب سے پہلے انہی کے نام پر شیطان نے اسلام کے قوم کو گمراہ کیا تھا. سب سے پہلے اس نے صورتیں وہ آیا صوفی کی شکل میں کہنے لگا کہ تمہیں یہ پانچ بزرگ تو اب کی یاد آتے ہوں گے نیند میں بھی بیداری میں بھی انہوں نے کہا ہاں جی ہم تو ان کے بچوڑے سے مر گئے ہیں تو اس نے کہا میں ان کے دور کا آدمی ہوں اور ان کا سنگتی اگر چاہو تو میں تمہیں ان کے لیے فوٹو بنا دوں اس سب میرے رکھو فوٹو بنا دوں وہ فوٹو سامنے رکھ کے عبادت کیا کرو اللہ کے بعد جلدی قبول ہو یہ سب سے پہلے اس نے شیطانی کی اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا پھر دوسری مرتبہ آیا کوئی فرق پڑا ہے انہوں نے کہا کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا اچھا تو پھر ایسے کرو ان کی قبروں کے نزدیک ان کے فوٹو میں رکھتا ہوں ایک عبادت خانہ بناؤ اور وہاں جو ہے عبادت کیا کرو یہ فوٹو سامنے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ہمارے یاد تعدہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ تمہاری عبادت پہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر تمہاری عبادت قبول ہوگی اسی برقرا کر جو کسی کا کوئی فائدہ ہوا ہے انہوں کا بھی فائدہ تو کوئی ہوا اچھا تو پھر یہ ہے کہ فوٹو سامنے رکھ کے خطاب اور قبر والوں کو کیا کرو یہ بزرگوں ہم تمہاری نظر کرم کی وجہ سے یہاں عبادت کرنے آتے ہیں لہذا ہماری طرف توجہ بھی کرو کچھ چوتھی مرتبہ کو فرق پڑا ان شاء اللہ اچھا تمہیں ایسے کرو براہ راست ان کو کہا کرو کہ ہماری مشکل جس طرح بھی ہو اللہ سے حل آل کرواؤ ہم اور کسی کو نہیں جانتے ہم پلت ہیں پاک دربار میں ہماری درخواست کس طرح جائے آپ ہاں پاک ہیں ماشاءاللہ ہماری جس طرح بھی ہوتا ہے مشکل حل کرواؤ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا پانچویں مرتبہ کو فرق پڑا انہیں پوتری دیا کوئی فرق دا. اچھا کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر بات یہ ہے یہ اللہ والوں کا دربار ہے کوئی چیز لاؤ گے تو لے جاؤ گے اگر نہیں لاؤ گے تو کیا لے جاؤ گے آئن کے لیے اٹے کٹے پتھرے چھترے کچھ دینا شروع کرو نا یہ خوش ہوں گے تو تب اس طرح پھر نظر نیاز اور چڑھاوے شروع ہو گئے تو تقریباً کچھ چھ سات طریقے ہیں جس نے آہستہ نکالے حتیٰ کہ اس وقت یہ جو پانچ بزرگ ہیں نوح علیہ السلام کے وقت وہ ان کے لیے پانچ تن تھے جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشی کا سبب کرتے تھے اس لیے انہوں نے کہا نو کو چھوڑو ان کو نہ چھوڑو اور پانچ تن یہ پہلے سے آ رہے ہیں اب بھی ہیں پانچ تن ہندوؤں میں بھی پانچ تن ہیں کشن نمود وغیرہ وغیرہ ہر قوم میں مشرق قوم میں یہ پانچ تن ضرور آتے رہے ہیں اس امت کے اندر بھی پانچ تن کافی